منگل کوشا کے بعد ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے شرک کی تین قسمیں پڑھی कि کہ شرک کی تین قسمیں ہیں ایک تو بڑا شرک اور دوسرا چھوٹا شرک اور ایک مخفی شرک جو نظر نہیں آتا ہے جو جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے جیسے کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ جو مر گئے ہیں وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور لوگوں کی بگڑیوں کو بناتے ہیں پریشانیوں کو دور کرتے ہیں یہ جو سب چیزیں ہیں اس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے انسان کے دل میں ہوتا ہے اور ایک شرک ہے جو نظر آتا ہے آپ خبر پر سجدہ کریں گے نظر آئے گا نا غیر اللہ کا سجدہ کریں گے نظر آئے گا یا اس طریقے سے غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز پیش کریں گے وہ نظر آئے گا تو وہ نظر آتا ہے دکھتا ہے ایک شرک ہوتا ہے جو مخفی انسان کے دل میں ہوتا ہے نظر نہیں آتا ہے جیسے منافقین تھے اللہ کے سر کے زبانے میں تو ان کے ایمان میں ریاکاری تھی ایمان میں نفاق تھا تو یہ جو دل کی بات ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی ہے اس کا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے تو ایسے ہی ایک شرک ہوتا جو مخفی جو نظر نہیں آتا ہے آگے مصنف اس کی مثالیں دیں گے بتائیں گے اور سمجھائیں گے میں بس آپ لوگوں کو مختصر طور پر سمجھانے کے لیے میں نے کچھ باتیں رکھی اس کے تعلق سے ورنہ اس کا ذکر آگے آ گیا تو یہ شرک کی تین قسمیں بڑا شرکا شرک اور چھوٹا شرک اور مخفی شرک نظر نہ آنے والا شرک بڑے شرک کیا, کے نقصانات کیا ہیں اور بڑے شرک کا کتنا بڑا جرم ہے یہ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہتے فشریک الکبروجب و حبوۃ العمل الخلودہ فنار وہ کہتے ہیں کہ جو بڑا شرک ہے یہ انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے اور بڑا شرک کرنے والا ہمیشہ میز جہنم کے اندر رہے گا دو باتیں بیان کیوں نہیں؟ کہ اگر کوئی بڑے شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اس کی کوئی عبادت باقی نہیں رہے گی اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں کام نہیں آئے گی چاہے کتنی ہی بڑی نیکی کیوں نہ ہو چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو زکوٰۃ ہو حج ہو قربانی ہو مسجد کی تعمیر کرنا ہو عمرہ کرنا ہو طواف کرنا ہو قرآن پڑھنا ہو ماں باپ کی خدمت ہو لوگوں کی خدمت ہو کتنی بھی بڑی نیکی کیوں نہ انسان کر لے اگر اس نے شرک کیا اور شرک ہی پر اس کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور دوسری سزا کیا ہوتی ہے دوسرا نقصان کیا ہے کہ وہ انسان ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا اللہ ابام اس کو جہنم سے کبھی نہیں نکالے گا اور گناہ کرنے والے جو لوگ ہیں شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو پہلے ہی جنت میں داخل کر دے معاف کر دے جیسے کوئی آدمی مال یہ جی رشوت لیتا ہے یا کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے یا کسی آدمی نے چوری کیا اب اگر اس نے توبہ کر لیا اور اس طریقے سے اس کو دنیا میں بھی اگر سزا مل گئی تو پھر آخرت میں اس کو سزا نہیں ملے گی لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کیا چوری ہی پر مر گیا وہ یا جھوٹ بولتے ہوئے مر گیا توبہ نہیں کیا اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یا تو چاہے تو اس کو معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے اگر اس نے شرک نہیں کیا تو اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف نہ کرے اس کو سزا دے لیکن جو سزا دی جائے گی وہ سزا ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہوگی وہ سزا کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر لے کر کے آئے گا لیکن جو شیر کرنے والا ہے کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا اللہ رب الامن مشرقین پر جنت کو حرام کر دیا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے بڑا گنا کیا شیر کرنا ہے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے سب سے بڑا گناہ دین میں دنیا میں اللہ کے شریعت میں نبی کی شریعت میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو اللہ ابابن کے ساتھ شرک کرنا ہے اس گناہ کو اللہ ابابن کبھی معاف نہیں کرے گا اور دیگر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا تو کہتے ہیں مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہ جو بڑا شرک ہوتا ہے اس سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ بڑا شرک انسان کو ہمیشہ میں جہنم کے اندر رکھے گا اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو جہنم سے نکالے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے اللہ تعالی کے ارشاد ولو اشرکو لا حبت عنهم ما كانوا اگر یہ لوگ شرک کر لیں تو اللہ رب ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ سورہ انام کی ایت نمبر 88 ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے پہلے 18 ربیوں کا ذکر کیا تقریبا۔ قرآن میں 25 ربیوں کا تذکرہ ہے۔ سورہ انام میں ان آیتوں سے پر اس اسائے سے پہلے اٹھارہ نبیوں کا اللہ رب العامی نے ذکر کیا ان کے ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ولو اشرکو کن کی طرف اللہ نے مخاطب کیا کن کو فرمایا اللہ رب الامی نے و لو اگر یہ لوگ شرک کر لیں کن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے نبیوں کے بارے میں اللہ حبی تو انہ مانو ما یا انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ سب برباد ہو جائے گا نبی شرک نہیں کر سکتا ہے کیونکہ شرک بڑا گناہ ہے نبی معصوم ہوتا ہے لیکن اللہ رب العامن نے ان کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو پیرام دیا کہ ہم اپنے اعمال کو شرک سے بچائیں کیونکہ شرک کرنے سے انسان کے سارے عمل کو اللہ برباد کر دیتا ہے ماکان امر جو کچھ انہوں نے کیا ہم جو بھی کچھ بھی کریں گے نیک اعمال سب اللہ تعالی برباد کر دے گا نماز روزہ حجکت قربانی سب کچھ برباد ہو جائے گا اگر انسان شرک کرے گا تو تو اللہ فرمایا کہ بولو اشرک لہب ماقان سور زبر میں اللہ رب العامن نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا آپ کی طرف ہوئی کی گئی ہے مِن اور آپ سے پہلے جو نبی گزر چکے ان کی طرف بھی ہوئی کی گئی لَئنَ اگر آپ نے شر کیا بتا املک آپ کا سارا عمل برباد ہو جائے گا لکن ام الخاسرین اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک انسان دنیا میں رہتا ہے بہت محنت کرتا ہے روزہ نماز قربانی زکوٰۃ صدقات و خیرات ماں باپ کی خدمت لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک ساری نیکیاں کرتا ہے کہ نہیں ہے اور اس کے لیے وقت دیتا ہے انسان مال لگاتا ہے وقت لگاتا ہے ساری چیزیں کرتا ہے اب انسان خوش ہے کہ میرے نام اعمال میں سارے نیک اعمال ہیں میں نے سب کچھ کیا دنیا کے اندر لیکن جب آخرت میں پہنچے گا اور اگر اس نے شرک کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے امال کو جب برباد کر دے گا تو کتنا بڑا خسارہ ہوگا اس کا دنیا بھر کی پوری زندگی کی محنت برباد ہو جائے گی جیسے کوئی انسان بزنس کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے مان لیجئے اور اس کے گڈام میں آگ لگ جائے پوری پونجی اس کی وہیں رکھی ہوئی ہے جو کچھ اس نے کمایا سب کچھ وہیں لگا کے رکھا ہوا ہے آگ لگ جائے مان لیجئے آگ لگنے سے اس کا سارا امال جل گیا تباہ برباد ہو گیا پچیس سال سے نے محنت کی سو سال یا پچاس سال سے نے تجارت کیا بزنس کیا ایک جگہ رکھا سارا مال سارا سامان اور آگ لگ گئی سب تباہ و برباد ہو کتنا بڑا خسارا ہوگا اس کے لیے ایک انسان جو اللہ تعالیٰ اس کو عمر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو اسے زندگی دیتا ہے وہ زندگی میں نیک اعمال کرتا ہے محنت کرتا ہے مشقت اٹھاتا ہے گرمی برداشت کرتا ہے صبر کرتا ہے سردی برداشت کرتا ہے سب کچھ ہے لیکن اور وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے نام اعمال میں ساری نے کیا ہے لیکن اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوتا ہے تو شرک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے بولا تھا تم خسارہ پانے والوں میں سے جاگے تمہارے ان کی کوئی اوقات اللہ کے نزدیک نہیں رہے گی کوئی حیثیت نہیں رہے گی کیونکہ تم نے وہ جرم کیا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس گناہ کے علاوہ ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا لیکن اس کو معاف نہیں کرے گا تو یہ شرک سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں انسان اگر کوئی اور گناہ کرتا ہے تو اس کے دیگر اعمال برباد نہیں ہوتے ہیں انسان جھوٹ بولتا مان لیجئے یا انسان اپنے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے رکھتا ہے یا انسان داڑھی موڑتا ہے داڑھی موڑنا بھی حرام ہے داڑھی رکھنا واجب ہے ہر بندے پر ہر مسلمان پر داڑھی رکھنا یا اس طریقے سے اور کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کی نماز ضائع نہیں ہوگی اس کا روزہ ضائع اور برباد نہیں ہوگا اس کا عمرہ اس کا طواف ضائع برباد نہیں ہوگا وہ باقی رہے گا لیکن شرک کی وجہ سے اس کے سارے اعمال برباد جائیں گے آپ ایسے سمجھے تھے کہ انسان ہے انسان کو اگر کینسر کی بیماری ہو جائے تو اس کے جسم کی کوئی چیز سلامت رہتی ہے سب برباد ہو جاتا ہے کوئی چیز سلامت نہیں رہتی ہے سب کچھ برباد ہو جاتا ہے ایسے ہی یہ کینسر سے بھی بڑا جو, بڑا, بڑا خطرناک ہے شرک کیونکہ انسان اگر کینسر کا مریض ہے تو دنیا میں ٹھیک ہے مصیبت پریشانی ہے لیکن وہ شرک نہیں کرتا تو آخرت میں جنت کے اندر ہوگا مسلمان ہے مومن ہے لیکن اگر انسان دنیا کے اندر نعمتوں میں ہے اسی سال 90 سال سو سال شرک کرتا ہے تو نو سال نبے سال اس نے تو نعمتوں میں زندگی گزاری لیکن آخرت میں کیا ہوگا اس کے نقصان ہی نقصان ہوگا تو یہ شرک میرے بھائی بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے ایک مسلمان شرک نہیں کرنا چاہیے اس کو تصور بھی نہیں کہ مسلمان ہو اور وہ شرک کرے کیونکہ اسلام اور شرک ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے دریا کے دو پارٹ ہیں دو پارٹ کبھی اکٹھا ہوتے ہیں نہیں ہو سکتے تو اس طریقے سے شرک نہیں ہونو لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کتنے مسلمان ہیں جو اللہ العالمین کے ساتھ شرک کرتے اسلام کا دعویٰ بھی ہے مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ سب کچھ ہے کھلا ہوا شرک کرتے اللہ العالمین کے ساتھ میں غیروں کا سجدہ خیر اللہ کا طواف اور اس طریقے سے خانہ کعبہ کلاہ دیگر قبروں کا طواف اور بزرگوں کے نام پر نظر نیاز اور جو ہے ان کے لیے رکو اور جانور ذبح کرنا پتہ نہیں کیا کیا قبروں پر جا کر کے مزاروں پر جا کر کے جو ہے چڑھانا یہ سب بکرے چڑھانا اور چادر چڑھانا اور نہ جانے کیا کیا کرنا ساری چیزیں کی جاتی یہ ساری جبکہ ساری چیزیں شرک اللہ البرآمن کے ساتھ ایسا کرنا ایسے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں تو کے آگے فرماتے ہیں مصرحت اللہ علیہ دوسری درخوی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مشرقین کے لیے روای نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں مشرقین شرک کرنے والے شاہدین اللہ انفسین بالقفر وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دیتے ہیں کہتے بھی ہم کی شرک کرتے ہیں لار, کفر کرتے ہیں جب مکہ کے مشرقین حج کرتے تھے تو وہ تلبیا پکارتے تھے جیسے ہم تلبیہ پکارتے ہیں لبک اللہ لبکلا شریق اللہ ہاں؟ یہ تلبیا نا تو وہ لوگ کیا پکارتے تھے لبک اللہ البیک اللہ شریق اللہ کلبیک اللہ شریقن الگ تمل کو امام الگ کہتے تھے کہ اللہ تعالی تیرا کوئی شریک نہیں ہاں تیرا ایک شریک ہے شریک ہے اور تو اس کا مالک ہے اور جو تو نے اس کو اختیارات دے رکھے ہیں ان کا بھی تو ہی مالک ہے یعنی اس شریک کو اللہ کے نیچے سمجھتے تھے یہ طلبیہ پکارتے تھے اس طریقے سے کہا کرتے تھے تو وہ گویا کہ اپنے آپ پر شرکی کی گواہی دیتے تھے کہ ہم شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اللہ کے برابر کسی کو سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شاہدین الفسم بالقفر یہ خود اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہیں شرکی کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے اولا کا حبت عام ان کے اعمال برباد ہیں سب کے سب وہ پھر نارم خالدون اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کبھی نہیں نکلیں گے جہنم سے ہمیشہ رہیں گے پھر آگے فرمات مصنف علئی فلاں یو حفر ال فلاں یو غفر الح اور جو اس پر مر گیا تو اس کی مخفرت نہیں کی جائے گی کس پر مر گیا شرک پر ایک انسان ایسا ہے کہ چلو اس کے پاس علم نہیں تھا مان یا اس کو بتا دیا گیا شرک کرتا تھا وہ لیکن جب اس کو جانکاری ہوگی اس نے شرک کو چھوڑ دیا توبہ کر لیا اللہ معاف کر دے گا توبہ سر گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا اللہ شرک بھی توبہ سے معاف کر دیتا ہے ہر گناہ اللہ تعالیٰ شرک سے معاف کر دیتا ہے تو ایک انسان سے شرک ہو گیا چاہے جان بوجھ کر کے کیا جانے میں کیا اللہ علم میں یا کیسے بھی کیا لیکن اس کو بتایا گیا کہ بھائی یہ شرک ہے حرام احمد کیجیے آپ اس نے توبہ کر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا لیکن ایک آدمی اسی پر مرتا ہے شرک ہی پر مرتا ہے تو اس کی پھر مفرت نہیں ہوگی جنت و علیہ حرام اور اس پر جنت حرام ہے کما کا اللہ عز و جل، جیسا کہ اللہ رب العلامین نے فرمایا انََ اللہ علیہ یغ فر و یوشر اللہ رب الامین شرک کو معاف نہیں کرے گا وہ یغ فرو معدون علی کلم اور اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ چاہے معاف گا شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے چھوٹے اس سے اللہ اس کو معاف کر دے گا یہاں اللہ رب نے کیا فرمایا فرو مہدال دور کہتے کمتر کو اس سے نیچے کو اس سے معلوم ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے شرک سے نیچے ہے وہ سب شرک سے نیچے ہیں. تو شرک کے علاوہ ہر گنا کو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کر دے اگر اس نے توبہ کر لیا تو معاف کر دیا اللہ نے لیکن اگر توبہ نہیں کیا اسی پر موت ہو گئی شر کے علاوہ دیگر بڑے گناہوں پر تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اللہ کی مرضی اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہلے داخل کر دے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف نہ کرے اس کو سزا دے جہنم میں داخل کر دے اور جو سزا اللہ نے مقرر کی ہوگی اس کی وہ سزا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر کے آئے گا लेकिन ये ना समझना कि भाई हम तो तौहीद वाले हैं सुन्नत वाले हैं अगर जानना में भी जाएंगे तो एक दिन निकाले जाएंगे ये नहीं सोचना कभी दुनिया की आग हम बर्दाश्त कर सकते हैं नहीं बर्दाश्त करते ना तो दुनिया से जानना में क्या कितनी कितनी गुना ज्यादा है उन्यासी गुना ज्यादा सूरज हम गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं धूप बर्दाश्त कर सकते हैं तो इंसान अगर ये सोचता है हम तो तौहीद पर हैं हम तो सुन्नत पर हैं जो भी गुना आकल लें کسی کا مار ہڑپ کر لیں کسی کو ستا دیں کسی کو ایجزا پہنچا دیں چل معاف تو ہو جائے گا ہم توحید والے سنت والے اللہ معاف کر دے گا یہ سوچنا گمراہی ہے یہ سوچنا حرام ایسا سوچنا انسان کو نہیں سوچنا چاہیے انسان کو ہمیشہ نیکی کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم نیکی کریں کہ ہم سے گناہ نہ ہو اس کا فطرت کی جرات ہے انسان کی یہ جسارت ہے انسان کی کہ لا تو ہم کو معافی کر دے گا چلو ڈکیتی کرو چوری کرو رشوت کھاؤ سود کھاؤ دوسرے کا مال خلف کر لو دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ کر لو ہم تو توحید والے والی ہم کو ایک دن معافی ہی کر دے گا نوزب باللہ یہ نہیں سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ اگر نہیں معاف کیا تو کیا کریں گے آپ اگر انسان یہ سوچ رہے کہ اللہ اللہ پر کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو معاف کر دے نہیں معاف کرے گا تو نوعز باللہ کوئی کہہ سکتا اللہ رب العامن کو نہیں کہہ سکتا اللہ کی مرضی ہوگی اللہ کی رحمت ہوگی تب ہوگا انسان اگر پہلے سے سوچ کر کے رکھے گا کہ بھائی ہم تو تو توحید والے کرے گناہ خبر کر, کرتے رہو رہ گنا اللہ ایک دن معاف کر دے گا نہیں نوب اللہ یہ نہیں سوچنا چاہیے انسان کی بہت بڑی گمراہی ہے اگر انسان ایسا سوچے گا تو گناہی کے اندر انسان ہمیشہ رہے گا انسان آخرت کو سوچے جہنم کو سوچے آگ کو سوچے کہ آگ کتنی سخت ہے آگ کتنی یعنی زیادہ خطرناک ہے کہ دنیا کی آگ ہم ایک چنگاری اپنے ہتھیلی پر برداشت نہیں کر سکتے ہیں ایک چنگاری چنگاری چھوڑ دی دھواں نہیں برداشت کر سکتے ہیں دھواں نہیں برداشت کر سکتی ہماری آنکھیں تو ہم جہنم کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں ہم یہ کہ لیں کہ بھائی جہانم میں چلے بھی گئے تو ایک دن آئیں گے جہنم سے نوعز بلّہ انسان کبھی نہیں کہنا چاہیے اللہ سے دعا کر انسان کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر نیگی کی توفیق دے اللہ ہر برائی سب کو محفوظ رکھ اللہ ہمیشہ انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم تو آئیں گے ہی جنت کے اندر نوعز بلّہ یہ جی بات کہنا یہ بالکل صحیح انسان کے لیے بس مسئلے کے طور پر بات بتائی جاتی ہے تاکہ انسان کے علم میں چیز رہے تاکہ ایسا انسان اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو کہ مایوس ہو گیا. خودکشی کر لیا یہ گناہ کل جو ہے یہ کل, اپنے آپ کو محروم کر لیا زندگی سے یہ چیز نہ ہو کہ انسان اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس لیے بات بتائی جاتی ہے ورنہ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ انسان جو ہے یہ سن کر کے گناہ کرنا شروع کر دے کہ ہم شرک نہیں کریں گے ہر گناہ کریں گے عزب باللہ مرجا یہ مقصد نہیں بتا بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو آپ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں توبہ کریں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا وقال قالا اللہ تعالیٰ سماتا ہے ان نحمع جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ان نحمع شرف بلّہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکا حرم اللہ علیہ جن اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا عما واہنار اور اس کا ٹکانہ کیا جہنم ہے عما علی الدو من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہاں ظالم سمراج شرک کرنے والے کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے شرک سب سے بڑی گمراہی ہے شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں شرک سب سے بڑا ظلم بھی ہے ظلم اس لیے ہے کیونکہ یہ بات ہمیں اللہ کی کرنی ہے یہ بات کی جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہم نے اس عبادت کو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص کرنے کے بجائے دوسروں کے ساتھ کر دیا جو اس کے مستحق نہیں ہے کہ یہ ظلم ہوتا ہے ظلم کا مطلب کیا ہے ظلم مطلب یہ ہے کہ وہ ضرور فی غیر محل کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ظلم کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا اس کو ظلم کہا جاتا ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو ظلم یہ ٹوپی ہے ٹوپی کی جگہ کیا بھائی اس کو پاؤں میں پہنیں گے آپ پاؤں میں رکھیں گے تو ظلم ہوگا نہ ہوگا ظلم ہو جائے گا یہ اس کی جگہ سر ہے انسان سر پر ٹوپی رکھ لے گا چشمہ کہاں رکھتے ہیں بھائی آنکھ پہ رکھتے ہیں آپ اس کو گلے میں لگائیں گے تو کیا ہوگا یا پیٹ پر اس کو لگائیں گے یہ ظلم ہو جائے گا کیونکہ اس کی جگہ نہیں ہے یہ اس کی جگہ آنکھ ہے چشمے کی ٹوپی کی کہ سر ہے پائجامہ ہم پہنتے ہیں پاؤں میں نا اب اس کو ہاتھ میں پہنیں گے نہیں پہن سکتے نا یہ ظلم ہو جائے گا اس کے ساتھ میں اس کی جگہ نہیں ہے ایسے اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اللہ کو پکارنا اللہ کی بات کرنا نماز پڑھنا طواف کرنا سجدے کرنا اس کو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے اب اللہ کے لئے نہ کرنے کے بجائے اگر ہم کسی اور کے لیے کریں گے کسی پیر فقیر کے لیے کسی نبی اور رسول کے لیے تو یہ اللہ رب العمیر کے ساتھ شرک اور ظلم ہو جائے گا اسی لیے جو جو مشرقین ہیں وہ ظالم بھی ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہنستے لقمان علیہ السلام نشر کرتے ہوئے کہا تھا بڑے بیٹے سے یا بنیہ اللہ تو اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا ان شرک اللہ ظلم شک سب سے بڑا جرم ہے آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ اپنے ملک میں فون کرتے ہیں بچوں سے بات کرتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں میرے صاحب صاحبزاد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا بات کرتے ہوئے کبھی کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں نماز پڑھتے رہنا کبھی دین کی تعلیم دیتے ہیں ہم لوگ ہاں? فون <تصفح> کریں گے کیسی طبیعت ہے پڑھائی کیسی چل رہی ہے بیٹا برے لوگوں کے ساتھ نہ رہنا محنت کرنا بیٹا جو ہے یہ چیز ہے فنانچ یہی بتاتا ہے انسان بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دین کی نصیحت کرتے ہیں اپنے بچوں کو بہت کم لوگ ہیں یہاں یعنی سے فون کرتے وقت ان کو دوسری چیزوں کی نصیحت کریں گے مت کھیلو زیادہ مت ادھر گھومو موبائل میں زیادہ مت گزارو لیکن جو سب سے عظیم نصیحت ہے کہ بیٹے اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرنا بیٹے نماز کی پابندی کرنا بیٹے اپنی ماں کا خیال رکھنا بیٹے جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا نماز نہ کبھی چھوڑنا شرک کبھی نہ کرنا کبھی بداعت نہ کرنا خرافات نہ کرنا کیا کبھی اس طرح کی نصیحتیں اپنے اولاد کو ہم کرتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں کرتے ہوں گے لوگ لیکن بہت کم لوگ ہیں تو میرے بھائی یہ ہمیں نصیحت کرنی چاہیے حضرت لکما علیہ السلام نے سب سے پہلی نصیحت اپنے بیٹیوں کو ہی کی تھی لات شریف بلّا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ آپ دنیا کی ہر نئے کی کر لو اور اگر شرک ہے تو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے اس لیے سب سے بنیادی چیز کی انہوں نے نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو اسے معلوم ہوا کہ شرک کرنے والوں پر اللہ رب جنت کو حرام کر دیا یہ ظلم بھی ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ لوگ کبھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے تو یہ شرک کا نقصان ہے یہ یہ شرک کی تباہ کاری ہے کہ شرک سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں شرک سے انسان ہمیشہ ہمیشہ جاننم رہے گا شرک کی مغفرت نہیں ہے شرک کے لیے معافی نہیں ہے اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا تو توبہ کر لے گا دنیا میں معاف کر دے گا اللہ لیکن کبھی اگر توبہ کے مر گیا شرک کی حالت میں تو معاف نہیں ہوگا اللہ کے اصول کے دیس ہے مماطا شرک و باللہ شاعین دخل الجنہ اسے مسلم کے روایت ہے جو مرا اس حالت میں کہ اس نے اللہ تعالی کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا ضرور جائے گا جنت کے اندر جس نے شرک نہیں کیا اور اسی پر اس کی وفات ہو گئی کچھ بھی شرک نہیں کیا اس نے یعنی کہ ہمیں جو ہے گوڈ بھر شرک کر رہیں گے تبھی اللہ معاف نہیں کرے گا یا ہم بہت زیادہ شرک کریں گے تبھی نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ چھوٹا کر لیں گے بہت کم کر لیں گے تو معاف کر دے گا ایسا نہیں ہے شرک شرک ہے اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے پر جنت کو آم کر دی معافی نہیں ہوگی اس کی شیا کچھ بھی جس نے مرا جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا وہ ضرور جنت کے داخل ہوگا اما آتا یو شرک و بلّنار اور جس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک کیا ہوگا تو وہ جہنم کے اندر جائے گا وہ دخل نار جہنم جائے گا جنت کے اندر نہیں جائے گا اللہ رب اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے تو میرے بھائی ہمیں شرکی کی سنگینی کو اس کی تباہ کاری کو اس کی خطرناکی کو اور اس کے نقصانات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے یہ دین کے اندر اللہ کے نزدیک امپیا کے نزدیک پورے دین اسلام کے اندر کتنا بڑا گناہ شیر کرنا یہ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں بطور خاص کیونکہ آج ہمارے ملکوں کے اندر لوگ عقیدت کے نام پر محبت کے نام پر اللہ رب العبنی کے ساتھ شرک کرتے ہیں کہتے ہیں کہ عقیدت ہے یہ, یہ یہ نبی سے محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے نعوذ باللہ نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی ہے حقیقت وہی رہے گی آپ اس کا جو بھی نام دے دیں اللہ تعالیٰ جاننے والا لہذا ہمیں شرک سے توبہ کرنا چاہیے شرک کے قریب انسان کبھی بھی نہ جائے اور انسان اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و کو بھی اپنے بال بچوں کو بیوی کو سب کو شرک سے دور رکھے ان کو نصیحت کرتا رہے ان کو وصیت کرتا رہے آپ پیسہ بھیج دینے سے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی ہے کہ ہم نے پیسہ بھیج دیا خلاص پیسہ آپ بھیجتے ہیں آپ کی بیوی پیسہ کہاں لگاتی ہے کہیں بدات خرابات تو نہیں کرتی ہے کہیں آشا ملیدہ تو نہیں بناتی محرم میں کہیں جو ہے کیا نام ہے وہ آتا ہے شب برات آتی ہے تو کہیں وہ سب تو نہیں بناتی حلوا کہیں جو ہے وہ مزاروں اور درگاہوں پر جا کر کے پیسے تو نہیں چڑھا کر کے آتی ہے آپ دیکھیے آپ پوچھئے اس کو آپ کی ذمہ داری ہے کلکم رائم وہ کل لو کو ہر آدمی ذمہ دار ہے ہر آدمی اس کی رہائی کے بارے میں سوال ہوگا پیسہ بھیج دینا یہ ذمہ داری صرف نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو پیسہ بھیج دیا ذمہ داری ختم ہو گئی اس سے بڑی ذمے داری کی ذمہ داری اس سے بڑی ذمہ داری شریعت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دین اور کہ وصیت کرتے رہیں نصیحت کرتے رہیں شرک سے ان کو بچا کر کے رکھیں یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے پیسہ بھیج دینے سے ذمہ داری ادا نہیں ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اور اللہ حکمران ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے محمد ہم وہ صاحب عنا بسم اللہ علیہ و صاحب وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ